ماں کی سختی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے اور ان دس صحابہ میں سے تھے جن کو حضور اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی گنایا ایسے بڑے صحابی کی والدہ صاحبہ نے ان کو کیسے پالا یہ بڑی مزیدار اور دلچسپ بات ہے پڑھیے اور سبق حاصل کیجیے کہ اگر ہماری امی جان یا کوئی دوسرا بزرگ ہماری اصلاح کرنے میں کچھ سختی کرے تو ماننا چاہیے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پالا وہ ان سے بڑے کچھن کچھن کام لیتی لوگ ایک بچے کو مشکل کام کرتے دیکھتے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے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 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوفی تھیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو حضرت اسمہ اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بہادر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات برس کی عمر میں ان سے بیعت لی تھی ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت اسما رضی اللہ عنہا تھا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں نہایت سمجھدار اور بہادر ایسی سمجھدار سے مشورہ کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کا انتظام انہی نے کیا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر سور میں جا کر چھپے تھے تو تین دن تک آپ کے لئے کھانا پہنچایا اور مکہ والے جان نہ سکے اس بزرگ خاتون نے اپنے بیٹے کو کس طرح پالا اس کا اندازہ کرنے کے لئے ہم نیچے کچھ تھوڑا سا حال لکھتے ہیں ویسے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا پورا حال لکھا جائے تو ایک بڑی کتاب کی ضرورت ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت رضی اللہ رضا بھی وہی بلالی گئیں جب مسلمان مدینہ میں پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی کئی برس ہو گئے مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی کافروں نے مشہور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں اولاد ہوگی ہی نہیں کیونکہ ہمارے دیوتا ان سے خفا ہیں اور ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے مسلمانوں کو ایسی باتوں پر یقین تو نہ تھا لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کافروں کے جھوٹ کو ختم فرما دے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ پہنچیں تو آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا. مسلمانوں نے عبد اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت بڑی خوشی منائی حضرت رضی اللہ عنہ بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی آپ بھی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے آپ نے حضرت عبداللہ کو گود میں لیا گھٹی پلائی اور دعا دی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ کو ان کے بچپن ہی میں بنا رہی تھی جب یہ چار پانچ برس کے ہوئے تو خندق کی لڑائی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی یہ بڑی گمسان کی لڑائی تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا چار پانچ برس کے بچے کو لڑائی کا تماشا دیکھنے بھیج دیتی دور ایک ٹیلے پر بٹھا دیتی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تیروں اور تلواروں کی لڑائی بچپن ہی میں دیکھتے اور مزہ لیتے بڑے ہو کر یہی حضرت عبداللہ بن زبیر ایسے بہادر ہوئے کہ اس وقت ان کے مقابلے کا دوسرا بہادر نہ تھا پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ان کو جوش دلایا کرتی تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑی لڑائی ایک زبردست خلیفہ عبد الملک بن مروان سے لڑنی پڑی تھی اس لڑائی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج بہت تھوڑی تھی پھر بھی وہ ایک بڑے لشکر سے ٹکرا گئے اس لڑائی کے موقع پر اپنی ماں سے مشورہ لیا تو حضرت اسما نے یہ کہہ کر جوش دلایا بیٹا تم اپنی بات اچھی طرح سمجھتے ہو اگر تم اللہ کے واسطے لڑ رہے ہو اور سچائی کی طرح دار ہو تو تم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے جاؤ مردوں کی طرح لڑو جان کا خوف نہ کرو عزت کے ساتھ تلوار کے زخم کھانا بدنامی کے سخ سے ہزار درجہ بہتر ہے اگر تم شہید ہو گئے تو مجھے خوشی ہوگی اور اگر تم دنیا کے مالو دولت چاہتے ہو اور اس کے لیے لڑ رہے ہو تو تم سے برا کون ہوگا تم کب تک زندہ رہو گے ایک دن مرنا ہے اس لیے اچھا یہ ہے کہ نیکی کے طرفدار ہو کر جان دو حضرت اسماء رضی اللہ انہا بہت دنوں زندہ رہی وہ بہت بھوڑی ہو گئی تھی لیکن دم خم وہی تھے اس وقت ایک ظالم حکمران حجاج ہوا ہے حضرت اسماء رضی اللہ انہا اس سے بھی نہ ڈرتی تھیں اور ایسا اس کو ڈانٹ دیتی تھی کہ لوگ تعجب کرتے تھے ایک بار اس سے خفا ہو گئی تو اس کے منہ پر کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف سے دو آدمی پیدا ہوں گے جن میں سے پہلا دوسرے سے بدتر ہوگا تو ایک جھوٹا مختار ثقفی تو میں دیکھ چکی ہوں اور دوسرا ظالم تو ہے جس کو میں دیکھ رہی ہوں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 حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا مدینہ کی رہنے والی تھیں ان کے شوہر کا نام مالک تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا مسلمان ہو چکی تھیں لیکن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 اور اس طرح ماں کی نصیحت کی بدولت سینکڑوں آدمیوں کا مال بھی بچا اور ڈاکو کو توبہ کی توفیق ملی اللہ ان سب سے راضی ہو سید احمد شہید کی امی جان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 سر سید رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نام تو تم نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے تمہارے یہاں کوئی صاحب پڑھ چکے ہوں یہ ہماری بہت بڑی درسگاہ ہے اس کے قائم کرنے والے اور کرتا دھرتا ہمارے ایک سر سید مرحوم تھے آپ دہلی کے رہنے والے تھے آپ کی امی جان بہت ہی نیک اور شریف پی بی تھی. اپنے بیٹے کی بڑے اچھے ڈھنگ سے تربیت کی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے سر سید رحمہ اللہ ابھی بچے ہی تھے کی کسی بات پر خفا ہو کر ملازم کو پیٹ دیا امی جان کو معلوم ہوا تو وہ بہت بگڑے سر سید رحمہ اللہ کو گھر سے نکال دیا مارے ڈر کے وہ خالہ جان کے یہاں جا چھپے گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی تین دن بعد قصور معاف کرانے کے لیے خالہ جان کی سفارش لے کر آئے امی جان نے کہا جب تک ہاتھ جوڑ کر یہ نوکر سے معافی نہ مانگ لے گا میں ہرگز معاف نہ کروں گی اور نہ گھر میں رہنے دوں گی آخر سر سید رحمہ اللہ نے نوکر سے معافی مانگی جب جا کر امی جان نے معاف کیا ان کی امی جان ملازموں کا خیال رکھتی تھیں ایک بار وہ بیمار پڑی اتفاق سے جو مرض انہیں تھا وہی ان کی ملازمہ کو ہو گیا امی جان نے اپنے لیے دوا منگوائی تھی دوا بہت قیمتی تھی انہوں نے سوچا کہ ملازمہ بیچاری غریب ہے اتنا قیمتی علاج کیسے کرا سکے گی چنانچہ خود کھانے کے بجائے ساری دوا ملازمہ کو کھلا دی اللہ کا کرنا ملازمہ بھی اچھی ہو گئی اور بغیر دوا کیے وہ بھی تندرست ہو گئیں امی جان کی انہیں باتوں کا نتیجہ تھا کہ سر سید رحمہ اللہ نے زندگی بھر کسی ملازم پر سختی نہیں کی بلکہ ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک رہتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے سینکڑوں ملازم رہے مگر کبھی کسی کو ان سے کوئی شکایت نہ ہوئی ہمیشہ ان کے برتاؤ کی سب تعریف ہی کرتے رہے دی اماں مولانا شوکت علی رحمہ اللہ محمد علی رحمہ اللہ کی امی جان ہمارے ملک میں ایک ایسی خاتون تھیں جن کو چھوٹے بڑے مسلم اور غیر مسلم سب بی بیما کہتے تھے بی اما کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے اگر آپ کسی بڑے بوڑھے سے پوچھیں کہ کیا بی اماں کو جانتے ہیں تو وہ فورن کہے گا جی ہاں ہم مولانا شوکت علی محمد علی کی والدہ صاحبہ کو بی اماں کہتے تھے بی اماں میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ وہ باتیں دوسری عورتوں میں نہیں پائی جاتی تھیں عورتیں تو عورتیں ان باتوں میں مرد بھی بی اما کے برابری نہیں کر سکتے تھے ہم انہیں بی اما کے بارے میں نیچے کچھ لکھ رہے ہیں بی اما رامپور یوپی کی رہنے والی تھی۔ اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں جب ہندوستان والوں نے انگریزوں سے اپنا ملک چھیننے کی کوشش کی تھی اس وقت بی اما پانچ برس کی تھیں بی اماں زیادہ پڑی لکھی تو نہ تھیں مگر عادت کی بڑی اچھی تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو بڑی محبت تھی وہ اسلام پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں جس بات کو دین کے خلاف پاتیں اسے ہرگز نہ کرتیں بزرگوں اور بڑوں کی بہت عزت کرتیں بڑے سادہ طریقے سے زندگی بسر کرتیں اور سب کو اسی طرح رہنے سہنے کے لیے نصیحت کیا کرتی تھیں بھی اماں کے چار بیٹے تھے نوازش علی ذوالفقار علی شوقت علی محمد علی نوازش علی کا انتقال شروع ہی میں ہو گیا باقی تین بڑے ہوئے بچوں کے والد صاحب بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے بی اماں ہی نے بیٹوں کو تعلیم دلائی اور بہت اچھی تعلیم دلائی بیٹوں میں سے دو نے بڑا نام پایا چھوٹے بیٹے محمد علی رحمہ اللہ تو ایسے قابل ہوئے وہ بڑے بڑے نوابوں اور حاکموں کو خاطر میں نلاتے تھے ساری دنیا کے لوگ مولانا محمد علی رحمہ اللہ کی قابلیت کا لوہا مانتے تھے اس سلسلے میں ایک دلچسپ اور نصیحت آمیز بات سنیے ایک صاحب نے مولانا محمد علی رحمہ اللہ کی تعریف بی اما کے سامنے کی اور کہا کہ وہ یعنی مولانا محمد علی رحمہ اللہ آپ کی محنت اور آپ کی دیکھ بھال کی بدولت اس قابل ہوئے یہ سن کر بی اماں نے کہا تم غلط کہتے ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے مولانا محمد علی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی نوازش علی کا انتقال ہوا تو لوگ بی اماں کو پرسہ دینے آئے تو آپ خود لوگوں کو نصیحت کرنے لگی کہ اللہ کی مرضی پر سب کو راضی رہنا چاہیے اللہ کو سب اختیار ہے اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے جب چاہے لے لے موت اور زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے بھی اما حج کرنے گئی تو وہاں کابے کا گلاس تھام کر یہ دعا کی اے میرے رب، تو نے اپنے فضل سے بچوں کو بڑا کیا اب اتنی دعا ہے کہ ان کو سچا مسلمان بنا دے اللہ کے فضل سے مولانا شوکت علی رحمہ اللہ اور مولانا محمد علی رحمہ اللہ ایسے سچے مسلمان بنے کہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اس وقت ہمارے ملک میں انگریزوں کا راج تھا دونوں بھائی انگریزوں سے عمر بھر لڑتے رہے انگریز انہیں پکڑ کر قید کر دیتے تو بھی اما کو جوش آ جاتا وہ جیل کھانے جا کر بیٹوں سے کہتی بیٹو اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنا اگر اس راہ میں موت بھی آ جائے تو پرواہ نہ کرنا بھی اما اور مولانا شوکت علی رحمہ اللہ محمد علی رحمہ اللہ کے بارے میں اس وقت دو گیت کسی شاعر نے لکھے دونوں گیت بچے بچے کی زبان پر تھے ایک تو یہ تھا بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو دوسرا گیت یہ تھا کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں دو دو برس کو بی اما کے زمانے میں لوگوں نے انگریزوں کی طرح رہنا سہنا شروع کر دیا تھا ایسے لوگوں سے بی اماں کہتی ان فرنگیوں کا طریقہ چھوڑو اور اپنے بزرگوں کے طریقہ پر رہو ان فرنگیوں کی نوکری مت کرو ان سے انعام نہ لو یہ لوگ بڑے مکار اور دھوکے باز ہیں یہ تھیں بی اماں ہمارے ملک کے دو بڑے لیڈروں مولانا شوکت علی رحمہ اللہ اور مولانا محمد علی رحمہ اللہ جوہر کی ماں اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے مولانا الیاس رحمہ اللہ کی امی جان ماں کی اچھی تربیت اور نیک تمناؤں کا ہم پر کتنا اثر پڑتا ہے اسے دیکھنے کے لیے مولانا الیاس رحم اللہ کی زندگی دیکھو ان کا نام تو تم نے ضرور ہی سنا ہوگا آپ ہمارے ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ان کے انتقال کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہم نے خود انہیں دیکھا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی دعائیں لی ہیں آپ کو دین پھیلانے کی بڑی دھن تھی ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے واقف اور سچا پکا مسلمان بنا دیں دین کے لیے تڑپ اور لگن دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے بھی ایسی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی جو بڑی نیک اور اللہ والی بی بی تھیں آپ کی امی جان کو دین کا بہت اچھا علم تھا قرآن مجید کی تو وہ حافظ تھیں اور ایسا اچھا یاد تھا کہ رمضان شریف میں پورا قرآن مجید ختم کر کے دس پارے اور پڑھ لیا کرتی تھیں نماز آپ بہت دل لگا کر پڑھا کرتی تھیں پابندی سے تلاوت کرتی اور بہت مزے لے کر تلاوت کرتی کیونکہ عربی خوب جانتی تھیں قرآن مجید کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیتی تھیں وہ نفل نماز روزوں اور تصبی وظیفے کا بھی برابر اہتمام کرتی تھیں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین کے حالات بھی خوب یاد تھے وہ اپنے بیٹے کو انہی بزرگوں کے حالات سنایا کرتی تھیں ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کے بیٹے میں بھی وہی خوب بھو پیدا ہو امی جان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ میں ان بزرگوں کی بہت خوبیاں پیدا ہونے لگیں پھر بڑے ہو کر انہوں نے خوب دین پھیلایا تم خود سوچو جس ہستی کو پرورش کے لیے ایسی پاکیزہ خود نصیب ہو اس کے اندر صحابہ کرام کی خوب کیوں نہ پیدا ہو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی امی جان علامہ اقبال کی کئی نظمیں تو تم پڑھ چکے ہو گے ممکن ہے کچھ زبانی بھی یاد ہوں آپ ہمارے ایک بہت ہی اچھے شائر گزرے ہیں آپ کی شاعری میں بڑا اثر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے حد محبت تھی وہ سب کا بھلا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بہت زیادہ درد تھا وہ اسلام اور مسلمانوں کو سر بلند دیکھنا چاہتے تھے اسی لیے وہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے اور اچھی اچھی نظمیں لکھ کر دلوں کو گرماتے رہتے تھے ان کی نظمیں پڑھنے سے اچھا بننے اور اسلام کا بول بالا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اندر یہ خوبی ان کی امی جان کی اچھی تربیت ہی سے پیدا ہوئی تھی ان کی امی جان بہت پاک باز عورت تھی وہ اپنے بیٹے کو سب سے بڑھ چڑھ کر دیکھنا چاہتی تھیں ایسا تو سب کی مائیں چاہتی ہیں لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ کی امی جان نے شروع ہی سے اس کی پوری کوشش بھی کی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ابا میاں کی کمائی کچھ مشتبہ تھی ان کی امی جان اس کمائی کو پورے طور پر حلال نہیں سمجھتی تھی اس لیے اپنے میاں سے اس کاروبار کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حلال کاروبار کرنے کے لیے برابر کہتی رہتی تھیں لیکن ابھی کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکا تھا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی اب ان کو دودھ پلانے کا سوال تھا امی جان کو یہ کسی طرح پسند نہیں تھا کہ بچے کو اپنا دودھ پلا کر ایسی روزی سے پالیں جو ان کے نزدیک پوری طور پر پاک نہ تھی وہ جانتی تھیں کہ ایسی روزی سے پل کر بچے میں وہ خوبیاں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو وہ اپنے بیٹے میں دیکھنا چاہتی تھیں اب کیا کریں آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی انہوں نے اپنا زیور بیچ دیا جو ان کے نزدیک حلال کمائی کا تھا پھر اس روپیے سے ایک بکری خریدی اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کو اسی کا دودھ پلانے لگی آخر ابا میاں نے چند مہینوں کی دوڑ دھوب کے بعد دوسرا کاروبار کر لیا. جب جا کر اپنا دودھ پلانے لگیں. امی جان کی اسی احتیاط کا اثر تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا بچہ اتنا درد مند دل رکھنے والا ہوا اور اس کی شاعری کا دلوں پر اتنا اچھا اثر پڑتا ہے اے اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی علامہ اقبال